سلسلہ احکام حج میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ للہ زبردست سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت سارے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور ایک ترتیب وار ایک سیکوینس کے ذریعے حج کا سفر احکام حج میں بیان کیا جا رہا ہے پچھلے سلسلوں میں ہم نے منا عرفات اور مزدلفہ کے فضائل اور کچھ مسائل بھی سیکھے آج انشاءاللہ ہم قربانی رمی اور طواف زیارہ کے احکام انشاءاللہ سیکھیں گے اس کے مدری پھول حاصل کریں گے اور یاد رہے کہ کل انشاءاللہ اللہ ہمارے سلسلے کا گویا آخری سلسلہ ہوگا اور اس میں انشاءاللہ اللہ مدینہ منورہ کے فضائل اور اس کے کچھ مسائل وہاں حاضری کا طریقہ انشاءاللہ اللہ وہ سنیں گے تو سلسلہ احکام حج میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں آج بہت اہم باتیں ہونی ہیں بہت اچھے مدری پھول ان ملیں گے اور مسائل بھی ہم سیکھیں گے تو جو بالخصوص جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں مکہ پاک مدینہ پہ طیبہ پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارے سلسلے میں شامل ہیں توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ درود پاک کس قدر بابرکت وظیفہ ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اس سے پہلے کہ آپ ہمیں مینا لے جائیں میں آپ کو کچھ لمحات کے لیے صحرائے مدینہ لے جانا چاہتا ہوں اچھا کیونکہ آج ہمارے مرحوم رقم شورا تاجدار مدنی انامات حاجی زمزم رضا تاریخ عرس کے سلسلہ ہے ہزاروں ہزار اسلامی بھائی سنا ہے اس وقت صحرائے مدینہ میں جمع ہیں اور کل رات بھی امیر اللہ سنت نے ان کا تذکرہ فرمایا میں چاہتا ہوں آج ہمارے سلسلے میں بھی ان کا تذکرہ ہو یقیناً میری بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی بہت کچھ ان سے سیکھا مگر آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ باب الاسلام سن سے ان کا بھی تعلق آپ کا بھی تعلق ہے تو آپ کی کبھی ملاقات رہی ہے آپ کا انٹریکشن آپ کا تعلق ان سے کیسا رہا تھا کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد رہ گئی ہو ویسے تو وہ حیدرآباد سے متعلق تھے اور نسل نظامی کرنے کے بعد ہی میری شفٹنگ بھی کراچی میں ہو چکی تھی ٹھیک جی مطلب دوڑان تعلیم ہو چکی تھی پڑھنے کے لیے آئے دو سال بعد دو شفٹ ہو گئے تھے ٹھیک جی کوئی پرانی یادیں تو نہیں رہیں لیکن جب فراغت ہوئی اور <coughs> افطاح سے وابستگی کے بعد گزشتہ ان کے انتقال سے تین چار سال کا جو عرصہ ہے اس میں متعدد ملاقاتیں رہیں اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے اور جو ملنساری اور جو ان کا ایک انداز ہے ان کی جو مسکراہٹ تو وہ واقعی اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے ملنسار جی پری کے چونکہ اپنے شعبے کے تعلق سے رابطہ کیا کرتے تھے مدنی انعامات کے تعلق سے تو مدنی انعامات کے تعلق سے مختلف جہتوں پر گفتگو کی انہیں شری والے سے حاجت ہوتی تھی صحیح. تو وہ عام طور پر تشریف لیا کرتے تھے کئی دفعہ جو ہے نا وہ باول علیہ سنت شرولفان خاں تشریف لائے صرف اسی غرض سے ماشاء دو تین نشستیں ہوئیں تو آخری مرتبہ جو وہ آئے تھے تو آ, <coughs> وقت کم تھا مطلب کہ میں نے انعامات کے حوالے سے کچھ کام کرنا تھا تو میں نے کہا کہ میں موجود ہو ہوں آپ جس وقت پہ آنا چاہیں تقریباً ہمیشہ ہو گئی تھی گاڑ لسٹا میں اچھا کمپیوٹر بار بار پرابلم کر رہا تھا یو پی ایس خراب تھا تو کہنے لگا کہ یو پی ایس کی پرابلم چل رہی ہے میں نے کہا پرابلم چل رہی تو پھر کسی کو فون کیا کہ یہاں بیٹری کی ضرورت ہے یو پی ایس میں ہے اچھا جو ہے پھر کچھ بعد بیٹری تھوڑا عرصے بعد ان کا انتخاب ہو گیا اللہ جاتے, جاتے دار الفتا کی بھی خدمت کر کے بہت ملنسار تھے ماشاءاللہ اللہ ایک تجربہ ہوتا تھا جی جی ایک مرتبہ وسطی ہوئی اپنا اشعار کے تعلق سے <clears throat> <coughs> وہ امیر سنت کی شخصیت پر مختلف کاموں کا سوچا کرتے تھے <coughs> امیر سنت کی شاعری کے اعلیٰ سے یہ کام ہونا چاہیے اس جیسے یہ کام ہونا چاہیے تو واقعی جو یاد مرشد اور اطاعت مرشد کے حوالے سے جو ان کی ایک سوچ ہوتی تھی بے لوگ سوچ ہوتے کیا بہت, کیا بہت کیا کم ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاء جو اپنے بجائے مرشد کریم ہی کا سوچتے ہیں یہ واقعی یہ آپ نے جب وس سے ان کا بیان کیا مجھے یاد ہے مفتی فغیل صاحب سے ایک بار بات ہو رہی تھی بلکہ شاید انہوں نے کہیں بیان بھی فرمایا تھا کہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جن سے جب بھی ملیں تو ہر ایک دو منٹ بعد ان کی زبان پر کسی نہ کسی حوالے سے اپنے مرشد کا تذکرہ بھی ہوا جاتا تھا یعنی میرے سنت سے اتنا والنا پیار اور واقعی یہ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے عادی زمزم کے ان کی پہچان محبت مرشد بن گئی ہے یہ بیٹھتے کسی کے ساتھ تو اسے مرشد کی غلامی کا مرشد سے محبت کا درس دیتے ہیں ان کی اگاؤں میں محسوس ہوتا تھا کہ ان کو اپنے پیر سے کتنا پیار ہے الحمدللہ مجھے ان کے ساتھ سفر کی سعادت بھی ملی اور اس طرح مشوروں میں بھی چونکہ ہمارے رکن شعرا تھے ہمارا حج کا سلسلہ ہے اس کے تعلق سے ایک منٹ میں لے لوں تاکہ میری بھی حاضری لگ جائے کہ الحمد بہت شفیق اور جس طرح مکھی صاحب نے فرمایا کہ ان کی جو حسن اخلاق تھا یعنی شفیق والد شفیق بڑے بھائی کی ان کی حیثیت ہوتی ہے سب سے بڑی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کسی نے کرتا ہوا دیکھتے بالخصوص مدنی انعامات کے حوالے سے تو اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرتے تاکہ یہ اور انکریج ہو اور آگے بڑھے تو ہمیں بھی اس وقت کو اختیار کرنا تعلق سے کچھ باتیں کرتا چلوں جی اب دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول میں رچ بس کر میں دیکھا تھا جی کچھ پانچ دس منٹ کا میں نے دیکھا Uh, جی. جی, جی. تو میں ایک ماضی بتا رہے تھے اپنا اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جی ان کی طرف سے نفلی طواف کریں گے تو مجھے ابھی یاد آیا کہ جب مرحوم نگان مرکزی ملش کرا آج مشتاق لمحہ کا انتقال ہوا تو میں مکرمہ کر میٹھا صحیح تو پرانے طواف ہی مجھے کسی نے ہوتے ہوئے بتایا اللہ ایک شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگا کہ آج مشتاق صاحب انتقال کر رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں نے ان کی طرف سے مطلب عمرے کیے تواف کیے وہاں پر قرآن پاک پڑے تو یہ اسلامیہ کا جو ہے نا مدنی ماحول ہے تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کتنے لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں اور حقیقی چاہنے والے ہوتے ہیں کیا بات نیک ماحول اور نیک دوست جو ہے یہ یاد رکھتے ہیں کل مجھے ایک میسج آیا مفتی صاحب کے پینتیس اسلامی بھائیوں نے مکہ پاک سے میسج آیا کہ حاجی رمضان کے اس سال ثابت کے لیے اجتماعی تواف کیا تو یہ وہ مغنی ماحول ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے جو جینے زندگی میں بھی کام آتا ہے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے اور ایک بار حاجی رمضان کے جنازے پر مجھے سمجھ آئی تھی کہ دعوت اسلامی میں آنا تو بڑی ہے لیکن شاید اس سے بڑی اس ماحول میں مرنا ہے اسی ماحول میں رہیے اللہ تعالیٰ نے مدنی ماحول پر ایمان پر استقامت نصیح فرمائے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی نزول فرمائے اور وہاں جو موجود ہیں ان کو برکت فرمائے جی مفتی صاحب اب انشاءاللہ یوں کر لیتے ہیں نیت کے آج کے سلسلے کا ثواب بھی ہم انشاءاللہ, انشاءاللہ ہمارے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ حاجی مشتاق مفتی فاروق جو وہاں موجود ہیں اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے لے کے لیے ہمیں مینا کی وادی سے عرفات مضطلفار اس کے بعد پھر ہم مینا آ ہیں اب رمی کرنی ہے پچھلے مرتبہ ہم مطلب کیا مضلفہ سے نکل رہے تھے ٹھیک ہے مینا پہنچا دیں دسویں کی صبح کو حاجیوں نے نکلنا ہے مینا کے لیے ٹھیک اب ان کی اپنی دستیابی اپنی سہولت پر منصر ہے ایسے ممکن ہے ٹرین والے تو ڈائریکٹ مزدلفہ سے ٹرین میں بیٹھے ہیں اور رمی کرنے پہنچے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس بار ٹرینیں نہیں چلائی جائیں گی اچھا پچھلی بار تو بد انتظامی کینفرم اچھا بسوں والے بھی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو میں نے معلومات کی ہیں مزدلفہ سے تو ارفات سے تو لے آتے ہیں اور جاتے ہوئے عرفات میں لے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر مزدلفہ میں لانے کے بعد جب عرفات سے لائے مزلفی بس والے بے بس ہو جاتے ہیں ان کے لیے راستے نہیں ہوتے صحیح. اور وہ غیر وجہ سے نہ ان کو ڈھونڈنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے صحیح تو اب بوڑھا ہو جوان ہو عورتیں ہوں کسی بھی کیفیت کے لوگ ہوں ان سب کو جو ہے پیدل ہی چلنا پڑتا ہے خاص طور پر کم از کم مہینہ تک تو جائیں گے نا جی جی اگر رمی فوراً نہیں کر رہے اپنے خیموں تک تو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے سب سے دقت ترین وقت ہوتا ہے یہ تو رمی جو کرنی ہے آج ایک جمرے کو رمی کرنی ہے یعنی دسویں تاریخ کو ایک جمرے کو رمی ہے اور تین جمرے ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے تو جو تیسرے والا ہے جو مکہ شہر کے نزدیک ہے مکہ شہر کی جانب ہے اس پر آنا ہے اس پر رمی کرنی ہے پہلے دن بڑے جمرے کو رمی کرنی है पहले दिन جمرے کو رمی کرنی ہے, رمی کرنی ہے اور رمی کرنے کے لیے پتھر تو جو کنکڑیاں ہیں پتھر آس کا گاؤں جو کنکریاں ہیں وہ تو اٹھا لیے ہوں گے ظاہر ان نے مضرفہ کے باہر ہی جہاں بھی حمام یوزو خانوں کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر ڈھیر لگایا ہوتا ہے تو وہاں چن کر چھوٹے سائز کے اندر وہ اٹھا لیے جائیں تھریوں میں ڈال لی جائیں اور تعداد کے حوالے سے آتے ہیں دل... یہ فرمائے تعداد تو ظاہر ہے پہلے دن سات دوسرے دن اکیس اور تیسرے دن اکیس تو ہمیں فورٹی نائن کی حاجت ہوگی انچاس اگر جو چوتھے دن کریں گے تو پھر اکیس چاہیے تو اگر جو تین دن بھی رمی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم بہتر کنکریاں 63 کنکریاں لینے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ بچ گئیں تو کسی کو دے دوں گا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات رش ہوتا ہے کنکنیاں جمع کی مینا پہنچے رمی کے لیے جب نکلنے لگے تو کنکریوں والی تھیلی ہے وہ بوٹل کھو گئی یا کنکنیاں لینا ہی بھول گئے تو اب کیا مینا سے بھی لے سکتے ہیں کنکری اصل تو فریضہ ہے رمی ادا کرنا ٹھیک ہے کنکری کہاں سے لینا ہے یہ अगर چک اس کی حیثیت ثانوی ہے اور افضلیت تو قدم قدم پر حجم افضولیت موجود ہے اس لیے یہ باغ بہت وسیع ہو گیا ہم نے تو بہت کم آکاندان کی इतना ورنہ جی جی جی تو اتنا وسیع باغ ہے مضلفہ ہی سے لینا افضل ہے نو ڈاؤٹ اور پھر یہ ہے کہ اگر پہاڑی سے لیے تو وہ اور زیادہ افضل ہے کہ وہاں سے چپ چک کر جو ہے وہ چن چن کر چھوٹی چھوٹی لی جائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر نہیں لیں یا گم ہو گئی یا گر گئیں تو مینا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہیں کیونکہ اس کے سوا تو کچھ چارہ ہی نہیں ہے صحیح وہاں تو موومنٹ کرنا تو سب سے بڑا کام ہوتا ہے سب سے مشکل اور دقیق کام ہوتا ہے تو اب مینا پہنچ گئے تو اب جو ہے وہ جائیں گے رمی کرنے آج کی جو رمی کا وقت ہے وہ صبح سے ہے یعنی فجر کے بعد سے جو ہے وہ رمی کا وقت ہے اور رمی کر کر فارغ ہو جانا ہے اب رمی کے حوالے سے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ایک سوال یہ کر لوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ ایک یہ چھوٹا منجلہ اور بڑا شیطان یہ کیا ہے اور یہ کیوں مطلب کنکریاں ماری جاتی ہے کیا ایگزیکٹلی exactly یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ سلاط السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی؟ بڑا اہم سوال ہے جی حضرت سیون ابراہیم خلی اللہ نبین والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے لگے اور شیطان بار بار آ رہا تھا تین مواقع پر آپ نے کنکڑیاں مانی ٹھیک ہے تو جو جمرات کی جگہ ہے یہ تو وہی جگہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ جگہ تھوڑی سی چوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ چوری ہو گئی ہے اور چوری بھی اس سے کی گئی ہے کہ کوئی بھی کنکری جو ہے وہ ماری جائے گی تو وہ نیچے سے جو جگہ ہے وہ تنگ ہے ٹھیک ہے نیچے جگہ بہت تنگ رکھی گئی ہے بنایا گیا بہت چوری ہے ٹھیک ہے تو وہ گرنے والی کنکڑی جو ہے وہ سلپ ہو کر اس تن حصے میں جا کر لگ جائے گی اور کنکڑی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لگ ہی جائے ٹھیک ہے بلکہ کچھ ساڑھے چار فٹ کے فاصلے پر بھی اگر وہ گرتی ہے شمار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ جو جگہ ہے یہ جگہ وہی ہے وہی سنت ادا ہو رہی ہے لیکن ہم کسی اور نیت سے کر رہے ہیں تو ہم نے اس, اس نیت ان نیتوں کو بھی شامل کرنا ہے کہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے سرکار دور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا فرمایا ہے اور پھر یہ ہے کہ پہلی کنکری ماننے سے پہلے تک لبیک پڑھنا ہے لبیک کی جو ابتدا ہوئی تھی قارین کی تو چل رہی ہے حج اس والے کی بھی چل رہی ہے جب سے اس نے احرام باندھا ہے لیکن جو حج تمتو والے ہیں انہوں نے ساتھ کو نہیں آیا ایران باندھا حج کے لیے تو ان کی ابتدا ہاتھ سے دوبارہ ہوئی اور مسلسل مزلسہ عرفات اور مینا میں لبیک کا تکرار ہو رہا ہے اب جب یہ پہلی کنکڑی ماریں گے اس سے پہلے تک لبیک کہیں گے پہلی کنکری مارنے کے بعد اب لبیک کا موقع ختم ہو گیا ठीक. تو اب یہ ہے کہ آج کے دن جو انداز ہے وہ زیادہ ڈفرینٹ ہے کچھ مختلف ہے ٹھیک ہے یہ اس انداز میں کھڑے ہو جائیں گے کہ مینا ان کے سیدھے ہاتھ پر رہے جو مینا کے خیمے ہیں سیدھے ہاتھ پر ہوں جب یہ مینا کے خیموں کو سیدھے ہاتھ پہ کریں گے تو مکہ جو ہے وہ بائیں بازو کی طرف ہو جائے گا ٹھیک اب ان کی جو ویسے وہاں قبلے کی بورڈ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو قبلے کی طرف پیٹ کرنی ہے آج کبلا بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے یا مکہ شریف بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے بائیں ہاتھ رکھنا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ مینا رکھنا جی ٹھیک تو آج یہ نال اختیار کرنا ہے جو بکیا گیارہویں دن کے اور بارہویں دن کی جرمی ہے اس میں اس کے اپوزٹ کھڑے ہونا ہے جی اصل میں اس میں ہی ہوں مفتی صاحب آسانی کے لیے ارض کر دوں کہ جب بھی تیسرے جمرے کو رمی ہوگی چاہے وہ گیارہویں کو ہو بارہویں کو ہو یا پہلے دن ہو ایک ہی انداز ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ پہ کعبہ ہوگا رائٹ ہینڈ پہ منا ہوگا اور کنکنی ماری جائے گی ہمارے اس پہ ایک پیکج بنا ہوا ہے اگر کسی صورت وہ مل جائے وہاں جمرے پہ جا کر ہم نے ریکارڈنگ کی تھی کل پرسوں یہ فیضان حج انگلش سلسلے میں بھی چل رہا تھا پیکج اگر ہماری مدلس ڈھونڈ سکے تو لیفٹ ہینڈ پہ مکہ رکھنا ہوگا رائٹ ہینڈ پہ ملا رکھنا ہوگا تیسرے جمرے کو جب بھی اس پر دمی کریں گے اور چھوٹے اور بڑے جو درمیانہ شیطان ہیں اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارا منہ قبلے کی, کی طرف ہوگا تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مینا سے جا رہے ہیں اور بڑے جمرے کی طرف جا رہے ہیں تو جمرہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ جب آپ رکھیں گے اور جمرے کے اس طرف آ جائیں گے یعنی رائٹ ہینڈ پہ جمرہ ہوگا تو یہاں آ کر آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا لیفٹ ہینڈ پہ کابل شریف کو رکھنا اور رائٹ ہینڈ پہ مینا کو رکھنا لیکن چھوٹے اور منجلے درمیانی اور چھوٹے شیتان کو مارنے کے لیے رکھ کے اس طرف آ جائیں تاکہ آپ کا رخ بھی قبلے کی, کی طرف ہو جائے گا اور جمرے کو بھی مار سکیں گے صحیح. اچھا کنکری مارتے ہوئے اس طرح اٹھانے کے بغل کی سفید نظر آئے ٹھیک ہے یہ دعا پڑھ لیں اگر آتی ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشعیطان عدال الرحمان اللہ الح حجم مبرورہ وسائیم مشکورہ کچھ مسائل ماشاء سات سے کم کنکری مارنا جائز نہیں آج تو ایک کو ہی مارنی ہے دسویں کو ایک کو پھر گیارہویں اور بارہویں کو تینوں کو مارنی ہے تو ہر ایک کو ساتھ ساتھ مارنی ہے ٹھیک ہے اگر صرف تین ماریں یا بالکل نہیں تو دم لازم آئے گا ٹھیک ہے اگر چار مار دیں تو چونکہ اکثر پایا گیا دم نہیں آیا لیکن بکیا ہر کنکری کے بدلے میں ایک ایک صدقہ دینا ہوگا ٹھیک کنکڑی مارنے کے تعلق سے کسی نے کنکری ماری اور رش کے بغیر دوسری نہیں مار پا رہا دو چار منٹ پانچ منٹ کا وقفہ آ گیا تو بلا عذر اگر وقفہ ہے تو خلاف سنت ہے اور <coughs> اس سے مطلب کہ کنکری کا جو فریضہ ہے ماننے کا <coughs> اس پر اثر نہیں پڑتا تبت لانے سے تھوڑی دیر بعد بھی مار سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے مٹھی بھر کر ایک ساتھ کنکریاں مارنی جی تو رمی کہتے ہیں مارنے کو ٹھیک ہے تو یہ ایک دفع مارنا شمار ہوا یہ ایک رمی کہلائے گی یہ ساتھ نہیں کہلائے گی اور آپ نے وہاں بہت سارے جوتے پڑے ہوئے دیکھے ہوں گے جی بالکل تو سارا غصہ جو اس میں نکالنا جی سارا غصہ نکالنا ہے اپنے نفس پر اللہ کہ Allah جو غالب ہو چکا ہے اور یہ جو نفس ہے یہ قابو میں نہیں آ رہا تو اپنے نفس پر غصہ نکالنا ہے شیطان تو وہاں ایک علامت ہے اور اس کی جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ پتلے جلا کر لوگ مار رہے ہوتے ہیں اس پہ جوتے تو وہ شخص تو کہیں اور ہوتا ہے لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا میرے لیے یہ کیا گیا تو یہ شیطان کے لیے علامتی لانت ہے اور علامتی جو ہے نا اس کی ذلت کا سامان ہے کہ ہر حاجی اپنی مقصد کروانے کے بعد شیطان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے تو یہاں جوتا ماننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ شیطان سامنے کھڑا ہے جوتے سے اس کو تکلیف ہوگی جو مصنوع طریقہ ہے اسی تک محدود رہیں ٹھیک کنکڑی ایسی ہونی چاہیے جو زمین کی جنس سے ہو جس سے تیمن جائز ہے کنکری ویسی ہی ہو کنکڑی جمرے کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکرو ہے کہ آپ سمجھے کہ وہاں کنکریاں گری ہوں گی اور وہاں اٹھا لیں گے تو وہاں وہی گری رہتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی تو جو قبول نہیں ہوتی اب ایسی چیز کے نزدیک جانا یہ تو صادت مندی نہیں ٹھیک ہے اگر معلوم ہے کہ کنکریاں نجس ہے جی تو تب بھی ان کی مطلب رمی کرنا مکرو ہے معلوم نہ ہو تو دھو لینا مستحک ہے آج کی جو رمی کا وقت ہے <تصفح> وہ فجر سے لے کر گیارہویں کی فجر تک ہے پہلے دن کی جو رمی کا وقت جی یعنی فجر کا وقت ختم ہوا اس کے بعد سے لے کر گیارہویں کی جو فجر ہے اس تک یہ وقت ہے مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک کر لیا یہ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک کا وقت ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ جب فجر کا وقت ختم ہو جائے طلوع آفتاب ہو جائے اس سے لے کر زہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ زوال کے وقت شروع یہ تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد وقت شروع ہوگا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے ہو جاتا ہے لیکن جو مسنون وقت ہے وقت سے کیا مراد ہے فجر صبح نماز کے دوران بھی وقت ہے یا ختم ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد نہیں ختم ہونے کے بعد کیا مرادی صبح سے وقت شروع ہو جاتا ہے جو پڑھا ہے میں نے گا اور جو وقت ہے کیونکہ ایک بار یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ہوا یہ تھا بڑا لطیفہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ جیسے آپ نے کہا کہ بس والے ملتے نہیں ہیں بہت پرانی بات ہے تو ایک بار ہم رمی کر کے مضلفا کے فارغ ہوئے اتفاقا جس بس میں ہم آئے تھے اسی بس کے نیچے ہم بیٹھے تھے ربی کہہ رہا ہوں مزلفا کا وقوف کرا فجر پڑی ہم نے دعا کی اور اسی بس میں بیٹھ گیا واپس اس بس نے ابھی ابھی تو اجالا شروع ہی ہوا تھا اور اس نے ہمیں شیطان کے جنگلہ کے قریب اتار دیا تو ہم نے جس وقت رمی کی اس وقت سجر کا وقت بھی باقی تھا ہم سات بجے کے قریب فارغ ہو گئے اور بڑے خوشی خوشی اس زمانے میں امیر علیہ سنت بھی وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے تو امیر علیہ سنت سے عید ملنے گئے تھے چلے باپا سے ملاقات کرتے تو امیر علیہ سنت اس وقت احرام میں تھے تو ہم فارغ ہو چکے تھے کہ ہم نے تب واپس وغیرہ بھی کرتے مطلب شام کے وقت گئے تھے تو باپا نے فرمایا کہ ابھی ہماری قربانی کی ترکیب نہیں بنی ہے تو ہم نے پاپا کو بتایا کہ ہم نے تو صبح سات بجے ہم فارغ ہو گئے تمام معاملات سے تو پھر پاپا نے اس وقت بتایا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو مصنون وقت ہے جو مطلب جو سنت ہے وہ تروئے آفتاب کے بعد ہے آپ کی ہم تو درگاہ کی ہماری رمی ہوئی ہی کہ نہیں تو بتانی آپ کی رمی ہو گئی لیکن جو مسنون وقت ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد اب تو بہت مشکل ہے اب کچھ لوگ تو بیچارے راغ پہ چلے جاتے ہیں لیکن اگر جو فجر مضلفہ میں پڑھے اور وہ جو آپ نے کل بتایا تھا میں پچھلے سلسلے میں کہ یہی وہ وقت ہے فجر کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کا مزلفا کا وقت ہے وجوب کا جی وہ تو فجر کے درمیان کا وقت ہے جی جو مزلفہ میں فجر کا وقت نہیں پائے گا جی اس کا سجر پڑ کے جو درکار دعائیں مانگ کے نکلے گا تو اب وہ نہیں پہنچ پائے گا تو تنوع آفتاب کے بعد اس کا جو مصنون وقت ہے اور زوال تک ہے ٹھیک ہے جو مصنوع ہے ٹھیک ہے پھر زوال سے لے کر غروب تک مبا ہے مباح ہے اس میں کر لیجائے ٹھیک ہے اور رش ہے تو شاید وہی بہتر جی نظر آئے میں وقت کے حوالے سے کچھ عرض کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ پہلے دن کی رمی یہ حج کا سب سے یوں سمجھ لیں کہ کروشل اس کو یوں کہ حساس ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے گھبرانا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ خود سوچیں کہ اگر پچیس تیس لاکھ آدمی ہیں تو سب نے اس دن اسی ٹائم میں کوشش کرنی ہے رمی کرنے کی اور بہت رش ہوتا ہے آپ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے تو رمی کرنے جب بھی جائیں اپنے ساتھ سامان لے کر نہ جائیں کیونکہ وہاں سامان وغیرہ لے لیا جاتا ہے تو اپنے خیمے میں جا کر آپ سامان وغیرہ رکھ دیں اب رمی کرنے آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ تقریباً یعنی مفتی صاحب نے اس طرح بتایا کہ مغرب تک مباح ہے آپ زہر پڑ کر یہ زہر کے وقت کے آس پاس جائیں تو فجر سے لے کر زہر تک ہزاروں لاکھوں آدمی فارغ ہو چکے ہوں گے ایک بجے دو بجے اگر آپ جائیں تو بڑے سکون سے آپ رمی کریں گے اب قربانی کر لیں جب اتنے تین, دو تین دن چار دن سے احرام پہنا ہوا ہے تو ایک دو گھنٹے کی کوئی بات نہیں آپ رمی اس وقت کیجیے گا تو بڑی آسانی رہے گی پہلے دن کی رمی میں واقع مجھے یاد ہے کہ ہم ایک لمحے پر یہ سوچ بیٹھے تھے کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے جی بہت اتحم رش ہوتا ہے پھر ایک اور طریقہ جو آپ جیسے تجربہ کار لوگوں نے بتایا تھا کہ جمرے کے اس سمت میں چلے جائیں جو مکہ کے جانے میں وہاں سے تھوڑا سا پیچھے آئیں گے بالکل ایسا ہی پھر جو ہے جگہ مل جاتی ہے کیونکہ سارا شروع میں ہوتا ہے ابتدا میں ہوتا ہے اچھا رات کے وقت مکرو ہے اور اگر کسی ازر کے سبب ہو تو پھر کرائیت بھی نہیں ہوگی ٹھیک تو بکوف مزدلفہ کے بعد جو مناسب حج میں جو فریضہ ہے جو ایک کام ہے ویسے تو واجب ہے امین وہ ہے دسویںمی کرنا ٹھیک ہے رمی قربانی اور حلق یہ تین ترتیب وار واجب ہیں ترتیب سے ہی کرنے ہوں گے وار جن کو کرنا ضروری ہے پہلے رمی کرنی ہے رمی کے بعد قربانی کرنی ہے ٹھیک ہے رمی سے پہلے جو ہے وہ قربانی نہیں ہونی ٹھیک ہے رمی کرنے کے بعد اپنے ٹور آپریٹر کو فون کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے اور آپ جو پورا کافلا قربانی کا انتظام ہمارا کیا ہے بعض کاروان والوں نے کیا ہوتا ہے بعض دو دوست مل کر خود قربانی ارینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک ارض کرتا چلوں چونکہ آپ عرفات سے آ رہے ہیں بزلفہ آ رہے ہیں تو یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رمی تو کر لی آپ کا موبائل فون بیٹھ گیا یا آپ کے جس اسلامی بھائی نے قربانی کرنے جانا اس کا موبائل فون بیٹھ گیا میں نے تربیت میں بھی ارض کیا تھا سستا والا چھوٹا سا موبائل بھی ساتھ لے جائیں کیونکہ آپ بنا ارفات میں مہنگے موبائل نہ لے جائیں کھونے کا بھی ڈر ہے ایک بیٹ, بیٹری بھی ایکسٹرا لے جا وہ بھی چارج ہونی چاہیے یہ بیٹری آپ کو آخری دن بڑی کام آنی ہے کہ اگر آپ نے رمی کر لی اور آپ کا موبائل ہی ڈیڈ रे ہو گیا تو آپ کیسے اس سے رابطہ کریں گے اس وقت اتنا اجزام ہوتا ہے کہ چارجر ڈھونڈنا چارج کرنا اٹس ویری ڈفیکلٹ تو ایک تو نمبر رکھیں گے آپ اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ قربانی رمی سے پہلے نہیں ہوگی اب جب جو ٹوکن لے لیتے ہیں ان کا کیا ہوگا اس میں تو ٹائم لکھا ہوتا ہے دس بجے قربانی ہو جائے گی نو بجے ہو جائے گی اب اس وقت تک رمی نہ کر سکے تو دیکھیے ٹوکن والوں کا جو حساب کتاب ہے <coughs> وہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے طریقہ غیر محتاط غیر محتاط طریقہ ہے اور واضح نہیں ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ قربانی اور رمی کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے سب سے بڑا مسئلہ تو حلق کا ہے صحیح اب لاکھوں لاکھ لوگوں کو دس بجے کا ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے این دس بجے ہی وہ جانور ذبح ہوتے ہیں صحیح کچھ تو ایسے ہوتے ہوں گے جو سات بجے زبا ہوتے ہوں گے چھ بجے ہوتے ہوں گے پانچ بجے ہوتے ہوں گے اور اس سے پہلے نے حلق کر لیا تو خیر اس میں مذاہب ہے شفاف کا مطلب اور ہے لیکن جو حنفی مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے حاجی کوئی ادھر یہی مشورہ دیا جائے کہ ٹوکن کی بجائے خود یا آپ نے کسی ایسے باعتماد اسلامی بھائی کے ساتھ ترکیب بنائی با اعتماد کریں اور وہاں پر تو یوں سمجھیں کہ ہر جعلی آدمی <سؤال> قربانی سے کماتا ہے دکان کھولی ہوئی ہے قربانی سے کماتا ہے حج ہاں کی جو قربانی ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو شرائط قربانی کی جانور میں پائی جاتی ہیں وہ اس میں ہی پائے جائے یعنی <سؤال> جانور ایک سال کا ہو چھوٹا جانور وہ جو انوب سے پاک ہو <clears throat> جن ویوب سے حج میں جو جانور کا پاک ہونا ضروری ہے <سؤال> اور وہاں یہ تو شرائط کا لحاظ پتہ نہیں کون کرتا ہوگا اور کون نہیں کرتا ہوگا اس لیے کوئی ایماندار آدمی ڈھونڈا جائے اسے ہرفن پو... پوچھ لیا جائے کہ آپ نے جو جانور رکھے ہیں وہ کس طرح کے ہیں بڑی بے باقی کا دور ہے مفتی بہت بہت اہم بات آپ نے کی ہے یہاں جان چھڑاتے ہیں حاجی یار بس اس کی نا پیسے لے لو بھائی میری قربانی ہو جانی چاہیے ورنہ واقعی ایسے واقعات نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو جانور کامل نہیں ہوتے جو قربانی کے لیے ضروری ہے اس کی شرائط وہ نہیں پائی جاتی بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک ہزار سو سو قربانیاں جمع کی اور ایک اسلام نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور جو کہتا ہے میری قربانی کرتے تھوڑی دیر بعد کہتا ہے آپ کی قربانی ہو گئی کوئی جانور نہیں ہے اس کے پاس صرف پیسے ہی جمع کیے اور اگلے فلائٹ سے وہ چلے بھی گئے یعنی اتنے دیر بعد حاجی تو چیک کر رہے نہیں آپ حاجی جا رہے ہیں یہ تو سزر ہی نہیں ہوگا مطلب وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ حج کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب آبت مینا کے خیموں میں جو ملو مل پھیلے ہوئے ہیں پھر جو ہے وہ یہاں تک کے خیمے مزدلفہ تک بھی پہنچا دیے گئے ہیں اس طرح نے کبھی کلام نہیں کیا کہ مینا میں ہی قیام سنت ہے اور تک خیمے لے گئے ہیں وہ الگ میٹر ہے جو لے گیا وہ ذمہ دار ہے لیکن اگر کوئی ظاہر ایسا ہے جو استطاعت رکھتا ہے مینا میں خیمے لینے کی ٹور آپریٹر پہلے بتا دیتے ہیں کہ جناب خیمہ نمبر فلاں ہوگا تو اگر وہ استطاعت رکھتا ہے so اسا اسا اسا نام بھی تو رکھ بھی ہے نا مجرد oh. مجرد. غلط ہے وہ <تصفح> نیو مینا نام اس کا مضلفہ ہی ہے یہ شاعر اسلام ہیں <تصفح> مشاعر حج ہیں تو مشاعر حج کے حوالے سے اس طرح کی جو تبدیلی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے تو جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پتا کر لیں کہ خیمہ کہاں ہے تاکہ سنت نہ چھوڑ سکے ٹھیک ہے ہاں ایک سوت ہو سکتی ہے کہ کوئی اتنا محتاج ہے اس کے پاس نہیں ساڑھے تین لاکھ روپے اور حج فرض ادا کرنا اس کو ملے گا ہی وہی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حج ادا نہ کرے سنت کی وجہ سے فرض حج تو ادا کرے گا دوسرا ایک اور چیز ہو رہی ہے ہم, ہم حج میں پائے جانے والے جو لوگوں کی بدی آنتی ہیں ان کو اب مسلسل فون آ رہے ہیں کل جانا ہے حجی کو رات کو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا وزٹ ویزا لگوایا اللہ اس بیچارے نے تو آپ کو ایک امانت دی تھی اپنے لاکھوں روپئے سپرد کیے تھے آپ نے اس کو جو ہج کا ایک پورا نظام ہے جس میں ہوٹلنگ ہوتی ہے خیمے ہوتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ تو اس کی عبادت کے امین تھے اس کو آپ بتا رہے ہیں رات کو کہ آپ نے ہم ویزا لگوایا اور ایران مت پہن گا ورنہ تکلیف ہو جائے گی ورنہ جو ہے نا وہ مکے میں داخلے بھی انہیں دیں گے اور وہ کس طرح مکہ جائے گا کس طرح مدینے سے واپس آئے گا اس کو خیمے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو اس کی عبادت سے کھیلا ہے ان لوگوں نے دو ٹکوں کے خاطر آل تفصر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا اور ایسے لوگ حق الاب میں گرفتار ہیں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور وہ حاجی کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس بہت کو اس حاجی کو تکلیف ٹھیک ٹھاک ہو جانا ہے کہ آپ کس کمپنی سے ملنے آئے کیونکہ وزٹ ویزا اٹ مینز آپ کو کسی نے بلایا وہاں سے اب حاجی نے کہہ دیا میں تو حج پہ آیا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کو ایپو کے بھی اس میں ایمبسی کے لوگ انوالو ہیں جی بالکل وہ مطلب کر ویزا جاری کر رہے ہیں ٹور اپریٹر جو ہے نا وہ بہت سارے ٹور اپریٹر سب تو ایسے نہیں ہوں گے وہ انوالو ہیں جی وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی انوالو ہوں گے تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک مجھے لگ رہا ہے بڑا سامنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا اگر وہاں سے کچھ حاجیوں کو روک لیا گیا جو یہاں سے تو چلے گئے اور اگر حج کرنے سے روک لیا گیا تو وہی آپ والی بات ہے پھر ایک نیا اسکینڈل خدارا ایسا نہ کیجئے اگر حج کا ویزا نہیں لگا سکے تو منع کر دیں کہ نہیں لگ سکتا کیونکہ کئی لوگوں کا اس بار نہیں لگ سکا ہوتا ان کا جو ہے وہ کم ہو گیا لیکن چونکہ ہوٹل لے لی تھی خیمے لے لیے تھے اس نقصان کو بچانا بھی ضروری تھا تو پھر یہ اس طرح کا قربانی کے جانور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ریور رکھا ہوتا ہے اس میں پچاس بکریاں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ جانور ہے دوسرا گروپ آیا ہاں یہ جانور ہے تیسرا گروپ آیا یہ جانور ہے سو بکریاں انہوں نے پچاس آدمیوں کو بیچی ہوتی ہیں اور ذبح ہوں گی تو کسی کی طرف سے نہیں ہوں گی اور سب نفع جیب میں اور چل گئی عبادت کے نام پر جو ہے وہ حرام کھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکلسری مدد کرنا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ پر کام چل رہا ہوتا ہے حاجی کو پتا ہے نہیں جنور کہاں زبہ ہو رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اگر تلاش کرے گا اور اس میں کہ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے امامہ باندھا ہوا ہے یا برداب صاحب کے معاملہ والا ہے امامہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے بس آپ کا اور اس کا معاملہ ہے صحیح ہے آپ کو اگر اس پر اعتماد بنتا ہے تو اس سے آپ معاہدہ کر لیں وردہ نہ کریں پھر یہ کہ احتیاط کی ضرورت بہت اچھا اخصر اس میں میں کروں گا مفتی صاحب کہ جو نوجوان یا جوان حاجی ہیں میرا مشورہ یہ پلیز آپ 10-15 بیس حاجی خیمے میں دوست بن جاتے ہیں اپس میں ترکیب بنا لیں اور ایک دو حاجی خود جائیں کیونکہ یہ تربیت بھی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جانور ذبہ کیسے جیسے آپ لگا نا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ بھی تو نہ پتہ نہیں پھر کب ہج پر آئیں گے تو ایک بار تو ضرور جائیں بسبا خانہ دیکھیں کس طرح قربان ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے قربان کریں سنت کی نیت بھی ہو جائے گی اور ضرور جائیں انشاءاللہ اسے سیکھنے کو ملے گا کو تھکن ضرور ہوتی ہے دن نہیں ہاں یہ تھکن کام کے دن بہت اچھی بات کی نے اچھا رمی ہونے کے بعد اب قربانی کرنی ہے جب یقین ہو جائے کہ میری قربانی ہو چکی ہے اس کے بعد پھر حل کرنا ہے حل کرنا ہے مرد جو ہے وہ حل کریں گے چاہے تو تقسیم کر لیں اگر مطلب کہ بال اتنے ہیں کہ ایک پورا کاٹنے کے قابل ہو تو چوتھا تو جیسے کہ تقسیم ہو سکتی ہے تو کی زیادہ جی فورت اور تفصیل بھی آپ بیان کر رہے ہیں قربانی کی باتیں بھی سن رہے ہیں ہم دونوں ہی باتیں کرتے رہے مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو بھی لے لیتے ہیں اور ہاں ہم تو بھول گئے تھے آپ کو ناظرین کی کالز بھی دیجیے دی دی دی. ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں سکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے آج ہمارے سلسلے کا سیکنڈ لاسٹ سلسلہ ہے آپ کو سوال کرنا چاہیں آج کے مسائل پر تو کال کیجیے کال شامل کرتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کے اندر تو دوڑ لگاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے مجھے اس کا جواب دے کے میرے علم میں اضافہ فرمائیے دوڑ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب اگلا سوال دے دیجئے، اگلی کال دے دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ میرا نام محمد رضا ہے وزیر آباد سے بول رہا ہوں مفتی کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جو حاجی حاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے یہاں سے جن کی قربانی کے پیسے وہ کاٹ لیے جاتے ہیں ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کس طرح ان کا حل ہے ان کی قربانی کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو وہ کس طرح معلوم کر جزاک اللہ ورحمت السلام ورحمت اللہ السلام علیکم وبرکاتہ کرفا اور مربا کی دوڑ کیا فرماتے ہیں صفا سے مروا جانا ہے یہ ایک چکر ہو گیا مروا سے دوبارہ صفا آنا ہے یہ دوسرا چکر ہو گیا صحیح صحیح تو ایسا نہیں ہے کہ جا کر پھر آئے تو ایک چکر ہوگا ایسا نہیں ہے ایک دفعہ جانا ہے ایک چکر پھر آنا ہے دوسرا چکر یوں سات چکر پورے کرنے ہیں اور پہلا چکر شروع ہوتا ہے سفا سے ساتواں ختم ہوتا ہے مروا پر, پر دوڑنے کا جو جگہ ہے وہ میلین اخدرین جو ہے ہاں دور, دور جو ہے نہیں لگانی مطلب کہ متضل رفتار سے چلنا ہے صرف ایک حصہ آتا ہے جہاں دوڑنا ہوتا ہے اللہ کی نیک بندیاں جہاں دوڑیں صرف وہیں دوڑنا اس کے علاوہ دوڑنا بھی دیکھیں منع یہ جہاں سبز لائٹیں لگی سبز اچھا یہاں بھی یہ جو ہے نا سفا مروا کے ساتھ لفظ دوڑ یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے یعنی لوگ یہ کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے تو میں نے خود دیکھا آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ وہ کچھ لوگ اب وہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں شاید وہ ساتوں چکر پورے پورے دوڑ رہے ہوتے ہیں یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ دوڑنا ہی ہے پیدل چلنا ہی ہے وہ دوڑتے ٹکرا بھی رہے ہوں گے لوگوں سے اور حج میں تو دوڑ بھی نہیں سکے جگہ ہی نہیں ہے بڑے لوگ بھی رہے ہوتے ہیں معلومات نہیں اللہ اللہ صرف سب لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے اور اسلامی بہنوں کو بھی اس میں نہیں دوڑنا اور اچھا یہاں یہ ارج کرتا چلوں کہ جو بیسمنٹ ہے طے خانہ جو ہے مکہ پاک میں کوشش کریں کہ آپ وہیں جا کے صحیح کریں تھوڑا رش زیادہ ہوگا آج کے دنوں میں لیکن اگر اس کے بھی ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا اگر آپ پکڑ لیں گے کس وقت تھوڑا رش کم ہوتا ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ یہ بالکل پرانے وقتوں میں جو جو اردو دربہ تھا اسی طرح کا ہے تو انشاءاللہ وہاں کی برکتیں بھی حاصل کریں گے اور دیکھانے کی علامت ایک یہ ہے جی کہ وہاں سے مسجد نظر نہیں آتی دیواریں اس طرح کڑی ہیں کہ مسجد نظر نہیں آتی کعبہ شیپ بھی نظر نہیں آتا ورنہ لوگ گراؤنڈ فلور کے شاید دیکھانا سمجھ لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ محمد رضا بھائی وزیر آباد سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ محمد شریف نے ٹنڈو سے انہوں نے بھی سیم سوال ہی کیا ہے کہ جو پہلے سے کاٹ لیتے ہیں قربانی کے پیسے میں نے کیا اب دیکھیں اس حاجی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کی قربانی کس وقت ہوئی اور کس وقت نہیں ہوئی اب یہ تو اس کارڈ اللہ کا معاملہ ہے اب اس میں حاجی کیا کرے اگر ہمیں سن رہے ہیں جیسے جب اسلامی بھائی کا کال آ گئی تو اس میں اب تک دو صورتیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو گورنمنٹ سکیم پر حاجی ہیں ان کے تو گورنمنٹ کاٹے ہونے کے جاتے ہیں ہاں نہیں اصل میں کاٹے ہونے کے جاتے ہیں کچھ یہ ہوتا ہے کہ پیکج والوں نے پیکج میں شامل ہی کیے ہوئے ہیں یعنی کاروان والے ہیں گروپ والے انہوں نے کہا کہ آپ کا ساڑھے چار لاکھ کا چار سوا چار لاکھ کا جو حج کا پیکج ہے اس میں قربانی بھی ہم کریں گے تو ایک طرح سے انہوں نے بھی کاٹی لی ہے نا کیونکہ شامل کر لی ہیں تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ کچھ کاروان والے کچھ گروپ والے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ علماء بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور قربانی کے وقت علماء کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو آپ اپنے گروپ والوں سے معلومات کریں کہ آپ قربانی کیسے کریں گے اور کون اس کو دیکھے گا چیک کرے گا اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو میرا مشورہ وہی ہے کہ اپنے گروپ میں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے گروپ والے منع بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہم پندرہ بیس حاجی ہیں میں ان کا نمائندہ ہوں آپ بتائیں قربانی کہاں کریں گے میں بھی آؤں گا اور ان پندرہ لوگوں کی میں جانور خود دیکھوں گا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا تو اگر اس طرح کا ماحول بن گیا تو خدا نا خاصنا اگر کوئی بیمانی کرنے والا ہے یا کمزوری کرنے والا وہ بھی چوکنا ہو جائے گا اور اچھے انداز سے کرے گا تو آگے بڑھیے آرام کرنے کے دن بہت پڑے ہیں یہ برکتیں حاصل کرنے کے دن خود جائیں اور اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں جی بھر. آگے چلیں جی اب <coughs> حلق کرنے کے بعد بڑے جلدی ہوتی ہے اسے الگ کرنے کی ہاں کہ جناب احرام کی پابندیاں بھی بڑھ جاتی ہیں احرام کی کا حلق ہوتا ہے جی ہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وقت اور مرائل پر یا اور مواقع پر تو ایک دوسرے کے الگ کرنے کی ترکیب بن جاتی ہے لیکن استر تو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے है دو رات کی نیند ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے تو اگر میں یس کرتا ہوں کہ بیس ریال بھی مانگتا ہے آپ کروا لیں لیکن حالت پورا کروائیں کچھ لوگوں جو کینچیاں لگواتے ہیں وہ بالکل نہ کروائیں اسے آرام سے باہر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو کروا لیں آج اور تاکہ یہ ہے کہ آپ مشقت سے بچ جائیں لیکن جب کنفرم ہو جائے یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ادھر اب اس کی کال کا انتظار کیے بغیر جو ہے وہ قربانی کر دی ہمارے ساتھ ایک اور مفتی صاحب لطیفہ ہوتے ہوتے رہ گیا میں اور مفتی فضیل صاحب ساتھ تھے اور ہم نے جو ہے وہ کسی اسلامی بھائی جو ہمارے گروپ والے تھے با اعتماد تھے ان کو فون کر دیا کہ ہم نے زمیں کر لی ہے ہماری قربانی کر دیں ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے جب ہم اٹھے تو ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے میں نے مفتی صاحب کو بھی جگہ چلے ہو. اب حلق کرنے چلتے ہیں آپ یقین کریں مفتی صاحب میں اور مفتی فضل صاحب لائن میں خل... حلق والوں کی یہاں لائن لگی ہوتی ہے لائن میں کھڑے تھے میری باری آنے والی تھی اور اس کا فون آ کہ ابھی حلق مت کروانا ہمیں غلطی ہو گئی آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے ہم واپس رک گئے تھوڑی دیر میں کھڑے رہے انہوں نے پھر کال کیا کہ اب قربانی ہو گئی ہے پھر ہم نے حلق کروا تو بتانے کا یہ ہے کہ صرف کال کرنے سے آپ کا الگ مطلب آپ قربانی نہیں ہو جائے گی آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے کہ میرے نام کی قربانی ہو گئی پھر الگ کر میں چلوں ان لوگوں کے ایماندارانہ طریقے سے قربانی کرتے ہیں جی جی بات مسائل پہ تو عمل کریں گے ممکن کی نام وہ دیکھ رہے ہوں یا کوئی ان تک ہماری بات پہنچا دے کہ انہیں قربانی کے تعلق سے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جانور ایسے خریدیں جو قربانی کی جو شرائط ہے جانور کے لیے اس پر پورا اترتے ہوں थीक. پھر وہ جانوروں کو آ... یا تو پہلے سے ہی متعین کر دیں ان کے پاس لسٹ ہوگی नहीं. کہ فلاں جانور فلاں کے لیے اور فلاں فلاں کے لیے دشوار ہے بہت مشکل ہے دشوار یہ ہے کہ وہ سب جانوروں کے گلے میں ایک پٹا باندھ دیں ٹھیک ہے یا کوئی رسی باندھیں اس پر نمبر لگا دیں ٹھیک ہے ایک سے لے کر سو تک یا جتنے بھی جانور ہیں سب پر نمبر لگا دیں اور اب ترتیب بار جو افراد ہیں جن کی انہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے نمبر یہ لکھ لیں نمبر ایک پر جناب زید کی قربانی کرنی ہے تو قربانی کرتے ہوئے اس کو کہیں کہ یہ قربانی تم زید کی طرف سے کرو یہ کہے کہ یہ قربانی تم زید کی طرف سے کرو ذبح کرنے والا کر دے دو نمبر یہ قربان تم بکر کی طرف سے کرو ٹھیک ہے اب اگر فون آتا ہے تو وہ یہ نہ کہے قربانی شروع ہو گئی یا ہو گئی ہے ٹھیک ہے مطلب شروع ہونا اور ہے اور سب کی ہو جانا اور ہے ٹھیک ہے اب چاہے تو فردن فردن نام بتا دے کہ بھائی ان دو افراد کی ہوگی یہ حلق کروا سکتے ہیں جی یا پھر یہ کہ پورے گروپ کی ایک ساتھ کر کے اچھی طرح کنفرم کر کے کیونکہ جانور کو متعین کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہے یعنی سو جانور ہیں سو کی لسٹ اور سو ایک ساتھ کاٹ دو بھائی پتا ہی نہیں کون سا جانور کس کا ایسا نہیں چلے گا نہیں جانور کا تعین ضروری ہے کہ کون سا جانور کس کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے یہ بڑا بڑا اہم بہت اہم ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کرنا شاید بہت نہیں ہوتا ہوگا ایسا کہ اگر سن رہے کاروان والے یا بعد میں یہ سوال اس پیکج کو چلایا جائے یا ہمارے حاجی یہ بتائیں کہ بھائی یہ کرنا ہوگا آپ نے اچھا مطلب یہاں ایک اور یہ بھی تھی فون نہیں ملتا اب ہم نے جس سے قربانی کروانی ہے نا اب اس سے نیٹ ورک جام ہو جائے گا فون اس کو بھی بہت سارے آ رہے ہوں گے تھکن بھی مجھے بڑی لگی ہے کری دی ہوگی قربانی اللہ معاف کرنے والا ہے اب میں ابھی تک آرام نہیں اتاروں گا تین بج گئے کیا اب اتار سکتے ہیں زن غالب ہو جائے گا اس نے کر دی ہوگی تو دیکھیے زن غالب کی صورت <laughs> ہوتی ہے اپنے آپ سوچ لینا اور ہے زن غالب ہوتا کرائن پر کرائن پر ہوتا ہے پر, تو جب کس کے سامنے کرینا ہی نہیں ہے جی تو کس طرح پر زندگا دے گا اور ایسا اگر حاجی اگر دوسرے دن بھی حلق کروا لے گا جی تو کوئی گنا نہیں ہے اگر یہ دوسرے دن کی رمی بھی جو ہے وہ احرام کے آرٹ میں کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے وہ احتیاط کا سامنے رکھے جب تک کنفرم نہ ہو یہ بہت اہم بات ہے حاجی صاحبان ذرا یاد رکھیے گا جی مسئلہ اب قربانی سے فارغ ہو گئے اور ہو گئے غسل کر لیا نئے کپڑے پہن لیے جو غسل کا مزہ اور جو کپڑوں کی اہمیت اس دن ہوتی ہے نا مفتی صاحب شاید یہ الفاظ میں بیاں نہیں کیا جا سکتا حج کرنے کے بعد جو صابن ملنے کا جو مزہ آتا ہے اور پھر اس کا جو کپڑے پہن کر اطر لگانے کا مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کتنے سالوں بعد پہن رہے ہیں اس میں یہ نیتیں شامل کر لیں کہ یہ سب تعظیمن کر رہا ہوں کہ مجھے تواف زیارت کرنے جانا ہے ان شاء اللہ بہت سارا کام مل جائے گا تو واقعی چونکہ ایک تو حاجی کے لیے جو ہے وہ میل حالت احرام میں میل افضل ہے ٹھیک ہے میل نہیں اتار سکتا ہے اس نے آج ہی توازو ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے اب وہ پورا ہو گیا تو اب یہ ریلیکس ہوگا اپنی ایک دوسری عبادت کے لیے تیار ہوگا اب کرنا ہے تواف زیادت تواف زیارت کا جو وقت ہے وہ دسواں گیارہواں اور بارہویں تاریخ کے غروب تک وقت ہے ٹھیک ہے ان تینوں دنوں میں سے دن میں کرے یا رات میں کرے کوئی کراہت نہیں ہے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے تو اب جب یہ قربانی سے فارغ ہو یا جب یہ اس کو موقع ملے ساتھ جانے والے ملے کیونکہ ٹرانسپورٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے نا سے زیادہ کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی اس کا تصور ہی نہیں ٹرانسپورٹ مل تو جائے گی لیکن بات وہی ایک تو بڑی مہنگی اور گھنٹوں لگے گی یعنی آپ پیدل جلدی پہنچ جائیں گے مکہ شریف گاڑیوں میں دیر سے تو یہ نا کہ کوئی سمجھے کہ مجھے میرا ٹور آپریٹر کر کے دے طرف سے یا مجھے کوئی اور گاڑیاں مل جائیں نہیں تو ٹرانسپورٹ تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ چلنا پڑے گا اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بنتا ہے مکہ شریف اور پیدل چلنے والوں کا ٹریک ہے پورا وہ ٹریک الگ جس طرف آخری ہے اس طرف سیدھے چلے جائیں آپ راستے بڑا بہت اچھا بنا دیے جملے کا سسٹم تو وہاں پہ پہلے چلنے والوں کو راستہ سیدھا سیدھا جانا آپ جا رہے ہوتے ہیں زائرین تو اپنا پہنچ کر مکہ پہنچے مسجد الحرام شریف پہنچے اور پہنچنے کے بعد توا سے زیارت کریں ٹھیک یہ تواب بڑا اہم ہے ٹھیک ہے یعنی حلق کرنے کے بعد احرام سے تو فارغ ہو گئے لیکن ایک پابندی ایسی ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی یعنی مرد کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد حلال نہیں ہوتے جب تک کہ وہ تواف زیارت نہیں کریں گے اور تواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے دو ہی بڑے رکن ہیں ایک ہے وقوف ارفاف اور دوسرا ہے تواف زیارت تواف زیارت کا یہ وقت ہے اس وقت میں کرنے پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی دم نہیں آئے گا لیکن جب غروب ہو گیا بارہویں کا بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہو گیا تو ان پر دم لازم ہو جائے گا تاخیر کا لیکن تواف زیارت اب بھی کرنا ہے کس نے ساری زندگی نہیں کیا تو اس پر بیویاں حلال نہیں ہوں گی اور عورتوں پر مرد حلال نہیں ہوں گے اس کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے دوبارہ آ کر طواف کرنا پڑے گا جب بھی وہی اس کا جو حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے طواف تو زیارہ جو ہے وہ تواف زیارت یا طواف فرض جو ہے وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے اب اس کے حوالے سے خواتین کو کچھ مشکلات آتی ہیں جی کہ بسا اوقات ایسے ایام آ جاتے ہیں مطلب ان دنوں میں ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے تو وہ انتظار کریں گی ٹھیک ہے وہ انتظار کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تو مسجد میں نہیں آ سکتے ٹھیک ہے وہ انتظار کریں گی یہاں تک کہ اگر بارویں کا دن چلا گیا غروب ہو گئی تب بھی انتظار کریں گی جب پاک ہوں گی اس کے بعد وہ طواف کریں گی اور بالفرد ایسی صورت ہے کیونکہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ پہلے واپس آتے ہیں ٹھیک ہے کہ فلائٹ ہے ٹھیک ہے اور حج کے دنوں میں فلائٹ میں رد و بدل کروانا بہت مشکل کام ہے پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا اور کہاں نہیں ہر حاضی نہیں کر سکتا رش ہی رش ہر آدمی کا کام نہیں ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے کوئی چارہ نہیں ہے تو عورت کو یہی حکم ہے کہ اسی حالت میں کر لے لیکن اس کے بدلے میں جو ہے بدنا دے گی ایک بڑا جانور جو ہے وہ دینا پڑے گا یعنی بیل گائیں یا اونٹ وغیرہ اچھا جب بھی جہاں بھی لگ رہا ہوں جہاں کہیں بھی ہم نے دم کا ذکر کیا ہے اور بدنے کا ذکر تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے تو اس مقام پر یہ ضروری ہے کہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہی ہو لیکن وہ فوری دینا ضروری نہیں ہے بس کاٹ حاجی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کرے واپس آ جائیں اگر اس سے سر تال تو لیکن یہ پیسے بھیجیں کسی امانتدار آدمی کے ذریعے بھیجیں جو جانور خرید کر اس کی شرائط دیکھ کر جانور ذبح کر سکے اور یہ صدقہ واجبہ ہوگا یہ جانور جب ذبح ہوگا تو صدقہ واجبہ ہوگا okay. <coughs> کیونکہ یہ جنایات کا جانور ہے <coughs> تو اس کو مطلب مسجد میں نہیں دیا سکتا مدرسے میں نہیں دیا سکتا مستحق زکاط کو نہیں دیا سکتا جانور ہی ذبح کرنا ہے ایک دم لازم آیا ہے بہت سارے صورتوں میں صدقے لازم لازماتے ہیں صدقے جو ہیں وہ دو, دو طرح کے ہیں بعض جب مطلب صدقہ بڑھا جائے گا تو صدقہ فطر مراد ہوگا لیکن بسا اوقات صدقہ سمراد ایک مٹھی گندم یا ایک کھجور بھی شامل ہوتی ہے تو صدقے جو ہیں وہ غیر حرم میں بھی دیے جا سکتے ہیں اپنے وطن میں بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ وہاں دینا ایک زیادہ بہتر کام ہے تو وہاں دینا زیادہ بہتر ہے ہم نے صدقہ دم اور یہ تمام باتیں بھی سیکھ رہے ہیں آئیے کچھ کال شامل کرتے اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کے سوال کرنا ہے کیا حاجی حلق کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے حلق کر سکتا ہے یا اگر اپنے ہاتھ سے حلق کرے گا تو کیا اس پر دم بازی بائے گا یا حلق ہو جائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ضرور جواب دیں گے اگلی کال دے دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفی صاحب میں محمد شفقات الحق قصور ضلع سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو حاجی یا عمرہ کے لیے بھیجتا ہے لیکن اس جانے والے کو پتہ ہے کہ اس کی جو کمائی ہے یہ حرام کی ہے حلال کے لیے تو کیا وہ حاجی عمرہ کے لیے جس کے پہ جا بیسکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمت اللہ وبرکاتہ جی انشاء اللہ یہ پہلا سوال حلق اپنے ہاتھوں سے حاجی کا سکتا جب وہ وقت آ گیا ضرور حلق تو اس نے اسی وقت کرنا ہے کہ جب اس کے لیے حلق کرنا جائز ہو گیا ٹھیک ہے <تصح> اب کسی نے عمرایا عمرے میں تواف نہیں کیا تو الگ کیا کرے گا پھر طواف کرے گا عمرے میں پھر صحیح کرے گا پھر حلق کا وقت آئے گا یہی معاملہ جو ہے وہ حج کے متعلق ہے جب حلق کرنے کا وقت آ گیا تو اپنا حلق کر سکتا ہے اور دوسرے کا آگے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی دم وغیرہ یا کوئی نہیں ٹھیک ہے کسور سے کال تھی کسی کی کسی نے عمرے پہ بھیجا اور اگر اس کی کمائی حرام کی ہے تو کیا کریں گا حرام کی کمائی سے تو آج قبول ہی نہیں ہوتا ٹھیک اور کوئی آفر کرے تو اس کی آفر قبول کرنا واجب بھی نہیں ہے تو ہی کمائی سے آج نہ کیا جائے دوسرے کے حق میں بھی وہ حرام کی کمائی ہوگی جس نے کمایا یہ اس کا مسئلہ ہمیں بھیج رہا ہے ہمیں تو تحفہ دے رہا ہے دیکھیے جو رقم متعین ہے کہ یہ مال حرام ہے, ہے اس کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں ہے یعنی کنفرم ہو جائے کہ اس کے پاس حرام ہی کی کمائی نہیں میں نے کچھ اور کہا تھا جو رقم متعین ہو جائے کہ یہ حرام ہی کی رقم ہے جیسے یہ پیپر ہے ٹھیک ہے یہ پیپر میرے ٹیبل پر جو رکھا ہوا ہے یہ بسوتے باہت رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے لیے اس تھوڑی دیر کے لیے لکھنا اس پر جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کسی سے پیپر چھین لے اب وہی پیپر جو ہے کسی اور کو دے تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا اب اس کو پتہ ہو چوری کا مال جس طرح کا ہے ٹھیک ہے اب چوری کا مال کسی کے پاس بھی جائے ٹھیک ہے پتا ہے تو اس کو استعمال کرنا حلال نہیں ہے لیکن بات چیز ایسی ہوتی ہیں جو متعین ہو جاتی ہیں جیسے ایک پولیس والے کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے رشوت میں اب وہی مٹھائی کسی کو دینا چاہتا ہے تو کسی کو پتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے سامنے کسی نے رشوت ملا کے دیا اسے اب وہ اس کو نہیں کہا سکتا یہ مال حرام ہے اس کے لیے بھی گناہ اس کے ہر مالے حرام ہوگا کیونکہ تحفہ اس وقت بنے گا جب انتقال ملکیت ہوگی تو یہ خود مالک نہیں ہوگا اس کا اللہ اللہ تو اس کی ملکیت میں کیا جائے گا بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ایک شخص کے دو کام ہوتے ہیں مطلب جائز ذریعہ بھی ہے اس میں دکان بھی کھولی ہوئی ہے کپڑے کی دکان ہے اور سود پر پی پیسے بھی دیتا ہے اب دو طرح کی آمدنی ہے جو تیسرے آدمی کو اس میں سے رقم ملی ہے آیا وہ حرام ہی والی ہے یا حلال والی ہے تو نوٹ مکس ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رقم حرام ہی کی ہے لیکن کیونکہ اس پر جانا واجب تو نہیں ہے چاہیے قبول کرنا واجب نہیں ہے تو اس لیے احتیاط کرے لیکن جس کا کام ہے ہی پکا حرام کا اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں ہے تو پھر تو اس کو منع کر دینا ہی سمجھ آتا ہے عقد و نقد کی صورتیں نکل سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا سلسلہ صحرائے مدینہ میں بذریعہ آواز سنا جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ وہاں ما اسلامی بھائی موجود ہیں اب سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدد سے شعورہ کے نگران حاجی محمد ابنام اطاری سلیم الباری بھی سننے کو بڑا فرمائیں گے صحرائے مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اس میں بھی ضرور شامل ہوں مدنی شہر کے ناگرین بھی شامل ہوں جی موتی صاحب اب تو زیارت بھی کر لیا ٹھیک ہے اب تو زیارت کی بات صحیح رہتی ہے ٹھیک ہے تواس زیارت بغیر احرام کے کرنا ہے جو عام لباس ہوتے ہیں زندگی کے اس میں کرنا ہے اور اگر حج کران کرنے والے نے یا حج افراد کرنے والے نے حج کے لیے جو ایک الگ سے صحیح ہوتی ہے وہ پہلے کر لی تھی جی تینوں تینو قسم کے حج والے نے اگر کر لی ہے تیسری والا تو اسپیشلی جو ہے نا وہرام جی ماننے کا اس کے لیے جی جی وہ کر لی تھی تو یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک جی ہے اگر پہلے نہیں کی تھی تو اس صحیح کے اندر وہ رمل بھی کرے گا اس طواف میں وہ رمل بھی کرے گا اور یہ وہ واحد صحیح ہوگی جو بغیر احرام کے ہو رہی ہے عام سادہ لباس میں صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حج میں ایک ہی موقع مل سکتا ہے ایک ہی موقع مل سکتا ہے اچھا یہاں آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے بھی دیکھا اور ہمارے ناظرین اگر وہاں موجود ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے منظر کے عام لباس میں عمرے میں لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا حج سے پہلے بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی غلط فہمی بھی ہے کہ صحیح بھی نفلی ہو سکتی ہے تو صحیح جو ہے وہ احرام ہی کی حالت میں ہوگی سوائے یہ والی صحیح طرح طباف کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو, دی دی تو, دی دی دی تو وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بھی نفلی صحیح نفلی نفلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ان کو اگر پہلے صحیح نہیں کی تھی اس طواف کے اندر جو ہے وہ رمل بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تین چکروں میں ठीक اور ठीक پھر جو صحیح ہے تو صحیح بھی کرنی ہے پرینی کی دلد تھی دلد دلد थी. صحیح کے بعد یہ ان کا یہ فریضہ ادا ہو گیا ٹھیک اب انہوں نے دوبارہ مینا چلے جانا ہے ٹھیک مینا جا کر دسویں دن کے تو معاملات پورے ہو گئے اب گیارہویں دن انہوں نے دوبارہ <coughs> رمی کرنی ہے اب اس رمی کا وقت چونکہ چاروں مذاہب کے لوگ آتے ہیں سکھے مالکی حملی شافی اور اتنے پاکوں ان کے لوگ نہیں آتے اتنے عربی آتے ہیں اور عربی میں بڑی تعداد ہانہ کی ہے شوافی کی زیادہ ہے یعنی مصری قوم زیادہ تر شفافیں ہیں ٹھیک ہے اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے میلاد شریف پڑھتے ہیں اہل محبت ہوتے ہیں امام میں اگر دیکھیں تو اتنی محبت سے محبت ملتے ہیں محبت سے سوڈان والے اللہ حکمر ایک سوڈانے سے میں نے پوچھ لیا کیا آپ قادری ہو اس نے کچھ سات دفعہ کہا کلن کادری اللہ کلن قادری سوڈان میں ہر آدمی قادری ہے جو ہے نا مریض ہے وہ ہمارا امامہ پکڑ کے چومرے ہوتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں وہ الحمدللہ للہ اور قادری سے تو اسی طریقے سے اہل عراق بہت سارے اکثر شوافی ہیں جی اہل شام ایک بڑی شوافی یعنی مختلف مذاہب جو ہے اللہ تو یہ جو چاروں مذہب ہیں فکے مالکی حملی شافی ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ماشاء اللہ تو باقی جو ہے وہ طریقہ فروئی مسائل میں فرق ہے کوئی رف دن کرتا ہے کوئی نہیں کرتا امام اعظم کے مذہب پر رف دن نہیں ہے امام شافی کے مذہب پر ہے اب کئی ایسے مواقع آئے ہیں میں نے خود نماز ادا کی ہے سنی شافی امام کے پیچھے بڑے بڑے علماء قابر ملے ہیں تو <coughs> وہ رف دن کرتے ہیں تو رف کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک فروعی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ایک بڑے اعتراض میں آئے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے فکر کے مطابق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہنفی جو ہے اس کے لیے جو رم، رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے ہے تیسرے دن جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے جب زوہر کا وقت شروع ہوگا جب ہی رمی کا وقت شروع ہوگا ہاں اب لاکھوں لاکھ لوگ کر رہے ہوں گے صبح سے ہی ٹھیک ہے ان کے فک میں ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو قرض بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے لیکن ہنفی نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ دیکھا دیکھ جو ہے نا وہ دیکھ دیکھ اس میں بھی زہر کے فوراً بات بھی نہیں کرنا وہی رش کا ٹائم ہوگا اس میں بھی لاکھوں لوگ کریں گے آپ میرا مشورہ ہے شام تین چار بجے جائیں زہر اپنے خیمے میں ادا کر لیں تھوڑا موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا گرمی بھی تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور آپ بڑی آسانی سے رمی کر سکیں گے جی آج چونکہ تینوں پر رمی کرنی ہے پہلے پر آئیں گے پھر دوسرے پہ آئیں گے پھر تیسرے پہ آئیں گے تو وہ جس پیکج کا آپ ذکر کر رہے تھے ممکن ہے وہ بعد میں چلا دیا جائے جی جی ہے جی دی جی تو اور تفصیل سے یہ دی دیکھ دی دی دی دی لیں گے انشاءاللہ دو کال شامل کر لیں مفتی صاحب کال دے لگے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد بولوں رہا سے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اگر ہم نے وہاں پہ کسی کو عزیز کو پیسے دیے قربانی کے یہ ابلا عالم اس نے قربانی کی نہ کی تو حاجی کے لیے اس کے کیا کامات یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی جس کو پیسے دی اگر وہ نہیں کرتا تو حاجی میں اس کے کیا معاملہ ہوگا السلام علیکم السلام و رحمت اللہ جی ضرور بتائیں گے انشاءاللہ اگلی کال دے دیجئے السلام علیکم و اللہ السلام و اللہ وبرکاتہ محمد بتا رہا ہوں علم سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک میں یا خانے میں رقم جمع کی جاتی ہے آیا وہ اس کے لیے جو اس کے اوپر برابر ملتا ہے آیا وہ حج جائز ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر جو ڈبل ہو جاتی ہے رقم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں پورا کہیں تو اور نیکیاں بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی احمد بھائی لاہور سے تھے جی مفتی صاحب ہم نے تو پیسے دے دیے اب انہوں نے نہیں کی تو ہمارا کیا بنے گا دیکھیے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ حج کے جو فرائض ہیں وہ ہم نے بیان کیے تھے جی وہ قوف ارفاق اس نے کر لیا تواف زارت کر لی احرام کی حالت میں دیگر شرائط پائی گئے تو حج ادا ہو گیا ٹھیک ہے اب حج کے ہیں بہت سارے واجبات ٹھیک ہے جیسے رمی واجب ہے ٹھیک ہے قربانی واجب ہے ٹھیک ہے بل فر اس نے سیرے سے قربانی نہ بھی کی تو ایسا نہیں کہ اس کا حج ادا ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے حج تو ادا ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک معاملہ آ رہا گیا جس کو پیسے دیے ہیں پتہ نہیں کی ہوگی نہیں کی ہوگی کی, भी کی भी ہوگی है. تو اب یہ ہے کہ اس کی بات پھر بھروسہ کریں گے اگر نے غلط کیا ہے تو پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا آدمی تلاش کیا جائے کہ جو قابل بھروسہ ہو ایماندار ہو سد کا مظاہرہ کرے دیانت کا مظاہرہ کرے پھر یہ کہ اس کو فالو کرنا ہے اس سے یوں رابطہ بار بار کرنا ہے کہ چونکہ ہم نے قربانی کے بعد الگ کرنا ہے اس لیے اسے سے پوچھ کر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ جو اسلم بھائی کا معاملہ ہے یہ ان کا تو نہیں ہوگا کسی کے لیے پوچھا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ پاک ہے پاک مال ہی قبول فرماتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ ڈبل ہو جاتے ہیں پیسے ڈاک خانوں میں یا بچت اسکیموں میں یا سود کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تو بلا شبہ یہ مال حرام ہے یہ حرام رقم ہے یہ وہ ذریعہ ہے جسے اسلام نے حلال قرار نہیں دیا ایسی رقم سے حج ادا نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ بھی جواب سن لیا اور, اور ایسے لوگ توبہ بھی کریں اگر ایسے پیسے آپ نے رکھوائے دیں حلال کمائیں اور پھر اس سے حج پر جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں جی نتی صاحب اچھا بارشریف میں جمرے کے تعلق سے یعنی جمرے کہتے ہیں انہیں جن کو پتھر مارنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رمی کرنے کو میرے زبان پر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے نزدیک جائے بندہ جمرے کے یہاں رو قبلہ ہو کر سات کنکریاں مارے اور پھر کچھ آگے بڑھ جائے آگے بڑھنے کے بعد قبلہ رو ہو کر دعا میں ہاتھ اٹھائے جو ہے نا قبلے کی طرف رہیں اور حضور قلب سے قبل کی طرف رہے یہ امیر بتایا یہ پڑھا پہلے بھی تھا لیکن توجہ اس طرح نہیں رہی تھی کہ ہم آسمان کی طرف بتاتے ہیں کملی کی درخت جی جی پھر جو ہے دعا اور استغفار میں مصروف رہے یہ دوسرے دن کے معاملات ہیں پہلے دن تو مارتے واپس آ جانا تھا اب فرمایا کہ پون پارا یا سورے بکرا کے مقدار تک دعا میں مشکل رہے اللہ یہ ایک مستحب عمل جی ہے کرے گا تو اس پر بہت ساری برکتیں ملیں گی جی نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا ٹھیک جی ہے اور پھر یہ ہے کہ ریلا اور اجتحان کو بھی دیکھنا ہے اگر تو بہت زیادہ رش ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے یا نہیں دے رہے تو الگ بات ہے پھر پہلی زمین سفاری ہو گیا اب جمرہ وسطہ پر جاؤ یعنی درمیانہ جو جمرہ ہے ویسا ہی کرو پھر جمرہ تو لقبا پر مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرو مان پلٹ آؤ پلٹتے پلٹتے دعا کرو تیسری میں جو ہے پلٹتے, پلٹتے دعا کرنی ہے تو عام طور پر جو ہے وہ جو رمی جو لازم ہے وہ تو دسویں گیارہویں اور کی واجب ہے لیکن تیرہویں کی رمی بھی کی جا سکتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں پاکوں ہند کے لوگ تیروی کی رمی بہت کم کرتے ہیں لیکن اہل عرب میں سے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو تیروی کی رمی کرتی ہے اس کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ بارہویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اختیار ہے ٹھیک ہے کہ مکہ مظمہ کو روانہ ہو جاؤ مگر باد غروب جانا مایوب یعنی غروب ہو گیا تو اب ذرا مایوب ٹھیک اب ایک اور دن ٹھہرنا اور تیرہویں کو بدستور دوپہر ڈھلے رمی کر کے جانا مکہ جانا ہوگا یہی افضل ہے مگر ہم لوگ بارہویں کو چلے جاتے ہیں تو ایک رات دن یہاں اور قیام میں مطلب کہ اگر سارے لوگ چلے گئے یا ٹھہرنا مشکل ہے یا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا یہ بند کر دی ہے یا وزو خانہ اویلیبل نہیں ہے اگر اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ایسے سرتے ہے تو اور بات ہے سماعی کہ اگر تیرگی کی صبح ہو گئی کوئی پوری رات ٹھہرا رہا رات آ گئی تو جانا معیوب لیکن جا سکتا ہے گناہ گار نہیں ہوگا لیکن تیرگی کی صبح ہو گئی تو اب بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں ہے جائے گا تو دم دینا ہوگا تو ہم نے بھی آپ نے بھی دیکھا ہے منظر کے تیرہویں کو بھی لاکھوں ہزاروں لاکھوں حاجی رمی کرتے ہیں ہمارے پاس وہ ان والے چلے جاتے ہیں باقی کئی ملکوں والے موجود ہوتے ہیں تو کرنا چاہیے سننا تھا جن کے پاس اگر وقت ہے اور آسانی ہو تو کرنا چاہیے بلا شبہ تو رمی کے تعلق سے مزید مسائل بھارت شخص میں جو بیان کیے گئے ہیں چند مسائل کرتا ہوں جی اگر کسی نے بالکل ہی رمی نہ کی تو دم واجب ہوگا رمی کرنے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ وہ نیابت کا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو نائب بناتا ہے تو دیکھیے دوسرے کو بلا وجہ نائب نہیں بنایا جا سکتا سب سے پہلا تو درجہ یہ ہے کہ انسان خود جا کر رمی کرے اور اگر صحت ہے اور اتنی ہمت ہے کہ خود جا سکتا ہے تو خود جائے گا خود نہیں جا سکتا تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ویل چیئر وغیرہ پہ جا سکتا ہے تو اس کا اس کے ہاتھ سے کوئی اور رمی کروائے اگر یہ بھی صورتحال نہیں ہے اتنی بھی تو پھر یہ ہے کہ کسی کو نائب بنائے تو پھر وہ نائب اس کی اجازت سے پہلے اپنی رمی کرے گا ایک جمرے پر پھر اس کی طرف سے سات کنکر پھکے گا پھر دوسرے جمرے پر جائے گا پہلے اپنی پھر اس کی طرف سے پھر تیسرے پر پہلے اپنی پریسری سے لیکن باعث لوگ تو لاج کے حساب سے لے آتے ہیں پورے کاخلے کے لے آتے ہیں اور نہ اجازت ہوتی ہے اور وہ اچھے بھلے صحت مند اور تندرست لوگ بھی ہوتے ہوں گے ایسا کرنا درست نہیں ہے خیمے میں کچھ لوگ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں یا وہ مسائل بتا بڑا رش دیکھا ہے کوئی رمی کرنے سے لال اور لیڈیز دی جائے گی ساری کنکنیاں ہمیں دے دو اب اسی وقت طے ہوا اسی وقت رمی کی کنکڑیاں لیں اب وہی آپ والی بات یہ مسئلہ بھی شاید انہیں نہیں پتا ہوگا کہ پہلے اپنی مارنی ہے پھر اس کی طرف سے مارنی ہے اور کیا جس کی رمی کے لیے ہم نے اوقات کا لیاز کیا جائے نا اس لیے آپ نے کہا کہ تین بجے چار بجے آپ نے رات کی بھی اجازت دی نا کہ اگر اسلامی بہنیں ہیں یا معذور یا ایسے لوگ ہیں جن کے لیے مشکل ہے ٹف ہے مزور بھی جائیں تو وہ شام کو لے جائیں خالی ہوتا ہے رات میں بھی اچھا پھر مزید چند ایک چیزیں تھیں حج کے تعلق سے جی ہم نے اپنے پہلے سلسلے میں بھی اس کی وضاحت کی تھی اور آج بھی اس کی وضاحت ایک دفعہ اور کر دیتے ہیں کہ جو بھی زائرین جا رہے ہیں جو خاص طور پر پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے فرض حج کی نیت کریں ہوتا یہ ہے کہ جو حج کی کتابوں میں نیتیں لکھی ہوتی ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں ٹھیک ہے یا کران اور افاط والا یہ کر لیتا ہے کہ میں جناب وہ اور عمرے کی نیت حج عمرے کی نیت کر لیتا ہوں یا میں صرف حج کی نیت کرتا ہوں تو یہ تعین نہیں کر پاتے کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں تو یہ تعین اپنے گھر سے نکلتے اور دیگر جو نیتیں کر رہے ہیں اس کے کرتے ہوئے موجود ہونا چاہیے کہ میں اپنا جو فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پر عائد کیا ہے اس فریضہ اسلام کو حجت الاسلام کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اپنا فرض حج ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خرچے پر نہیں جا رہا ہوتا اور اسے اتنی استطاعت نہیں ہوتی جیسے والدین کو اولاد بھیج رہی ہوتی ہے یا اولاد کو والدین لے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور عزیز اس کو مطلب کہ خرچہ افلورڈ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور صورت ہوتی ہے اور وہ شخص پہلی دفعہ جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے فرض حج کی نیت کرے گا اس نے بھی اپنے فرض حج کی نیت کرنی ہے اور ہم نے کوشش کی آکام حج دو ہزار تیرہ اور چودہ سو چونتیس کا جو موسم ہے اس کے تعلق سے یہ سلسلہ ہم نے کیا اور موٹے موٹے مسائل بیان کیے ہیں چیزاں چیزا تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں تو اگر مزید بھی کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو کوئی ایسی بات ہو تو دعوتہ ایک دعوت اسلامی پر مل کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان شاء ہم اس کا جواب بائے ای میل دینے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ بہت بہت ماشاء پیارے سلسلے رہے تصوری تصور میں حج کا سفر ہوتا رہا یقیناً کئی لوگ یادوں میں کھو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا سفر قبول فرمائے اور جب نہیں جا رہے طلب رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی حاضر ہوتا فرمائے یاد رہے کہ کل ان رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے چینل کی مدلس میں کنفرم کر دے ٹائم کل ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ براہ راست سلسلے کی بجائے ہم آپ کے لیے ریکارڈ کروا چکے ہیں لیکن سلسلہ بہت اسپیشل ہے جی ہاں مدینہ کی باتیں ہیں حاضری مدینہ کیسے ہوگی اور وہاں کیا کیا احکام ہمیں ملوث خاطر رکھنے ہیں جذبات کیا ہونے چاہیے بہت پیارا سلسلہ ہے تو کل رات ساڑھے آٹھ بجے احکام حج کا آخری سلسلہ مدینہ کی حاضری اور اس کے آداب بیان ہوں گے بتائیں کہ ایک کچھ منٹ باقی ہے اور ایک کال بھی باقی ہے تو بس ایک کال دے دیجئے. صلو علی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد فاروق تارے خوشیاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے طواف کے دوران ایک گندے سے چادر ہٹا کر طباف کر, کر رہے ہوتے ہیں لوگ فرمائیں سے چادر اٹا کر تباف کر رہے تھے یہ کیوں کر رہے ہو ادا کو ادا کر رہا ہوں پورا جو سفر حج ہے یہ اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے ٹھیک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے اندر ایک ان کا اپنا علمی مقام ہے ماشاء اللہ اور جو اعادیس کی مرویات ہیں دوسرے صحابی ہیں جن سے زیادہ مرویات ہیں جی سب سے پہلے حضرت اب... ابو حر رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تو یہ باقاعدہ سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد جی سفر حج پر روانہ ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے جی کہ پیارے اکا علیہ صدل نے کس جگہ پڑاؤ کیا تھا آپ کس جگہ ٹھہرے تھے کس مقام پر آپ نے کیا سنت ادا کی تھی تو ہم تو یہ سمجھیے کہ لوگوں کو صرف رائض اور واجبات ہی بتا دیں یہ ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں ورنہ حج کے تعلق سے فضائل سنتیں اداب مستحبات بہت سارے ایسے ہیں کہ جو واقع سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو بھی ضرورت ہے تو سفر حج جو ہے یہ اداؤں کا نام ہے جیسا پیرا قالف شام کو کرتے دیکھا ویسا ہم کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی پتہ چل گیا اور یاد رہے کہ یہ چادر جو سیدھا کاندھا کھولا رکھنا ہے اس کو استباع کہتے ہیں اور یہ کرنا ضروری ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کیا جائے بلکہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو کیجیے سن رکھتے ہیں یعنی طباف میں ساتوں چکر میں استباع جو ہے وہ ضروری ہے کرباب کے کباب کے دوران ہی ہے اس کے علاوہ نہیں کچھ لو سارا سفر ہی سیدھا کاندھا کھول کے چل گئے گھر سے ہی سیدھا کاندھا کھول کے چلتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اچھا جہاں میں بتاتا چلوں کہ چونکہ دو پر بہار موقع ہیں نا حج اور قربانی حج پر ماشاءاللہ یہ کنٹینیو سلسلے رہے اور بھی امیر اللہ سنت تربیت کے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے تھے پچھلے حج تربیتی اجتماع میں قربانی کے حوالے سے بھی آپ کا مدنی مرکز آپ کی دعوت اسلامی آپ کا مدنی چینل یقیناً آپ کو ہر سال زبردست رہنمائی کے مدنی پھول دیا کرتا ہے ہمارا سلسلہ ایک اور بڑا عراستہ آتا ہے اس کا نام ہے دارالاسطاحل سنت ہر منگل کو ان تو پرسوں ان منگل کی رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے براہ راہ سے سلسلے میں آپ قربانی کے مسائل یہ ہر منگل ہی کو انشاءاللہ جب تک قربانی کے دن نہیں آتے یہ جاری رہے گا پھر انشاءاللہ یاد رہے کہ یقین ذوالحجہ سے پیر والے دن سے آنے والی جو پیر ہے یعنی ایک تو کل پیر ہے ایک آنے والی پیر اس کے بعد انشاءاللہ روزانہ ہی رات جو ذوالحجہ کے مدنی مذاکرے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس میں بھی شامل رہیے گا یقیناً اس میں قربانی کے مسائل اور بھی بہت سارے مدنی پھول بتائے جائیں گے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے بہت ساری باتیں آپ سیکھتے چلے جائیں گے یہ کیسا انگلش ٹیچر ہے ایک ایسا زبردست ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا اس کے ساتھ رہیے اب سے کچھ لمحات کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعورہ کے نگران حاضری محمد علامہ تاری سلی باری سنت و بڑا بیان جس کا موضوع ہے قاتل ماں اب یہ ماں بھی ہے اور قاتل ہے ایسی کون سی ماں ہوتی ہے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا معلوماتی بیان ہوگا اس میں شامل ہو جائیں اثر کے بعد پانچ بج کے چالیس منٹ پر پاکستان کے وقت کے مطابق ایک اور بڑا ہی انوکھا سلسلہ عبرت ناک خبریں وہ بھی نگران شعور فرمائیں گے اس میں بھی شامل رہیے پھر انشاءاللہ رات تقریباً دس بجے براہ راست سلسلہ ذہنی آزمائش ہوگا اس سے پہلے بلکہ براہ راست سلسلہ ساڑھے آٹھ بجے اجتماع ذکر نہ ہوگا تو آج کا دن اب بہت کچھ ہمیں نگنی چینل دے رہا ہے روزانہ ہی دیتا ہے لیکن آج اسپیشل کئی سلسلے ضرور شامل رہیے گا جس ارائے نبینہ میں اسلامی بھائی ہیں امید ہے کہ وہاں برکتیں لوٹ رہے ہوں گے نگرام شورا کے بیان میں بھی شامل ہوں گے رب کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم